بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صاف برابر ہے تو یہ تو فرق کی صورت بنتی ہے کہ کسی کو مجاہدہ کرنا پڑا اور کسی کو نہیں کاشت کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی تو ایسے سوال نہ کرتے دیکھیے سادات کا سادات کے گرانے میں پیدا ہونا کیا کسی کے کی وقت میں ہے کیا یہ ان کی کمائی ہے لیکن اعلی محبت ان کی قدر کرتے ہیں یہاں تک کہ بعض سادات ان سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں فرشتوں کو نفس ہی نہیں دیا جنت جب خالی رہ جائے تو اس کے لیے ایک مخلوق پیدا کی جائے گی جو جنت میں جائے گی اگر اللہ تعالیٰ کو ہم خالق اور مالک مان لیں تو جیسا کہ مالک کو اپنے ملک میں کسی قسم کا بھی اختیار ہوتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی ملکیت میں کسی قسم کا بھی اختیار ہے اور یہ عین عدل ہوگا اس طرح عمل تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے جن کو ذریعہ بنایا یعنی ماں باپ ان کے حقوق کتنے ہیں کوئی پورا کر سکتا ہے بس اللہ کو خالق اور مالک دل سے مان لو یہ سارے سوالات خود بخود ختم ہو جائیں گے دوسری بات یہ کہ جو مجاہدے پر دیا جاتا ہے اس کا مجاہدے کے ساتھ کوئی نسبت بھی نہیں ہوتا کیونکہ جنت غیر محدود ہے اور ہمارا مجاہدہ محدود لہذا جنت سامنے ہو تو مجاہدہ نظر نہیں آئے گا جیسے کوئی بڑی چیز حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے کوئی تکلیف تکلیف نہیں نظر آتی تجلی کیا ہوتی ہے تجلی جلا سے ہے یا نظیر کو کہتے ہیں اس کے مقابلے میں استثار ہے یعنی خوشیگی تجلی کی کئی قسمیں ہیں اور ہر ایک کے جدا آثار ہیں ایک تجلی ذاتی ہے یعنی اب تعالیٰ کی ذات کی تجلی جو وجود کے ساتھ جمع نہیں ہوتی بس اگر وہ جدے عنصری کے اثر باقیوں تو اس سے سالک بے ہوش ہو جاتا ہے جیسے موسال بے حش ہوئے لیکن آپس وسلم چونکہ لامکان تک شیخ لے گئے قبل موت آپس وسلم کو یہ غلط اطا ہوئی موت کے بعد سب مومن کو جن رہنے مت نصیب ہوگی اللہ وج المن دوسری تجلی صفاتی ہے اس کا اثر یہ ہے کہ صفات جلالی تجلی کرے تو سالک پر خوشبوخو کا غلبہ ہوتا ہے اور صفات جمالی تجلی کرے تو سال پر ان سو سال کو ان ضرور حاصل ہو جاتا ہے تیسری تجلی ہے اس کی علامت یہ کہ سالک کے نظر میں مدہ و ذم برابر ہو جاتے ہیں یعنی لوگوں کی تعلیم کی بھی پروانی کرتے اور لوگوں کی برائی برائی سے بھی کچھ ان کو نہیں ہوتا چوتھی قسم کی تجلی روح کی ہے اس کا اثر یہ ہے کہ سالک کے اندر عجب و پندار ہو جاتا ہے تجلی روح اور تجلی حاکم میں فرق کس طرح کریں گے تجلی حق میں سالک کو فنا اور عزت کا مشاہدہ ہوتا ہے مگر خود سالک پر عزت و فنا داری نہیں ہوتا قلب کے اندر ظلمت اور نور کا مطلب کیا ہے قلب کے اندر نور اور ظلمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل ایسا بن جائے کہ وہ حق اور باطل کا تنیز کر سکے اور اللہ کے منشاہ کو پہچان سکے اور شیطان کے وسطے کو اس سے الادا کر سکے ذکر و تاعت سے دل خیر و شر میں تمیز کر سکتا ہے اس کو اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں اور بری باتیں بری بوائے حاصل ہو جاتا ہے اس کی اقدیت کو نور سے تصویر دی گئی چونکہ روشنی میں انسان چیزوں کے اندر فرق کر سکتا ہے اس کے برعکس غفلت اور معاشیت سے دل سخت ہو جاتا ہے اپنے خیر و شر کو نہیں پہچانتا حدیث شریف میں گنا سے دل پر سیا لگنے کا پتہ چلتا ہے جس کا استخفا سے دلنا بھی فرمایا گیا ہے یہی ظلمت ہے باقی جو دل کے انورات بعض کو بعض اوقات محسوس ہوتے ہیں وہ کش تعلق رکھتے ہیں وہ مقصود نہیں کیا اس نور کا حاصل کرنا ضروری ہے جی ہاں یہ حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ اسی سے راستہ کی ہوتی ہے جب تک یہ حاصل نہ ہو تو کسی ایسے شخص کے پیچھے چلنا ضروری ہے جس کو یہ نور حاصل ہو انسان کو راستہ دیکھنے کے لیے دونوں نوروں کو ضرورت ہوتی ہے ایک خارجی روشنی جیسے دن کی روشنی اور ایک اندر کی روشنی جیسے آنکھوں کی روشنی اور دو نور میں کوئی بھی نور نہ ہو تو کام نہیں کرتا۔ اس طرح دین کا راستہ نظر آنے کے لیے علم کی روشنی کی ضرورت ہے یہ خال کی روشنی ہے اور دوسری دل کی روشنی کی ضرورت ہے یعنی دل کا اللہ کا ہو جانا اور اللہ کے لیے سارے کام کرنا دیرِ نظر نور یہی یعنی دل کا ہی نور ہے کسی کے پاس علم نہ ہو لیکن دل کی روشنی ہو اس کو علم کی حاجت رہے گی اور جس کے پاس علم ہے لیکن دل کی روشنی اس کو دل کی روشنی کی ضرورت ہے اگر دل کی روشنی حاصل ہو تو کیا یہ علم کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی بہت اچھا سوال ہے اس کے جواب سے کئی چیزیں گی انشاءاللہ دل کی روشنی اپنے تعلق اللہ کی بنیاد پر ہے جتنے علوم اپنے تعلق کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں وہ اب بھی حاصل ہوتے رہتے ہیں علم اسی کو کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت عریا یہ ہے کہ اکثر علمبی میں علم لدنی کو چھپا دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کے علم بہت وسیع اور عمیق ہوتا ہے اور بات سے اتنا نہیں ہوتا حضرت امام غزاری رحمۃ اللہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ موجود ہیں گاہ گاہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے خلاف عادت بعضوں کو علماء سے زیادہ علم دے دیتے ہیں لیکن یہ نادر ہے اور نادر پر عمومی فیصلے نہیں ہوا کرتے اس کے برعکس شریعت کا علم نبی کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے جو ولی کے علم سے زیادہ ہوتا ہے اس میں وہی متلو وہی غیر دونوں شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ علم لدوم والے بھی علم قصبی والوں کے احترام پر مجبور ہوتے ہیں اور ان سے سیکھنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے اگر اپنے تعلق کی بنیاد پر سب کچھ حاصل ہو سکتا تو امبیا کے سلسلے کی کیا ضرورت تھی علیہ السلام کے سلسلے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان رونمائی میں وقت کے نبی کے اعتبار کا مقلل ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دینی مدارس کا خانقاہوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے جی ہاں کیوں نہیں علم دین کی ضرورت تو صوفی کے لیے سب سے زیادہ ہے صوفی کیا کرتا ہے دل سے شریعت پر عمل کی کر کوشش کرتا ہے اب اگر اس کو شریعت کا علم نہ ہو تو ایسے لوگ یا ایسے لوگ نہ ہو جن سے اس کے بارے میں پوچھا جا سکے تو عمل کیسے کرے گا اس لیے دینی مدارس اور خانقاہوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ دو ادارے ایک دوسرے کے پشپنا بنیں گے دین محفوظ رہے گا انشاءاللہ ورنہ دوسری صورت میں تباہی تباہی ہے. اگر علماء کرام سبب کے کوچے میں قدم رکھنا چاہیں تو کیا ان کو خانقاہوں میں آنا پڑے گا اگر ایسا ہے تو مدارس کو کیا نقصان نہیں ہوگا تصوف کے کوچے میں قدم رکھنے کے لیے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے اپنی اصلاح کی نیت اور کسی راہبر کا دامن پکڑنا اگر کوئی عالم یہ دونوں چیزیں کر لیتا ہے تو اس کا خانقاہ کی ضرورت کے درجے میں جوڑ قائم ہو گیا اگر بالفرض اس کی خانقاہ میں آنے سے دین کا نقصان ہو تو اس کا شیخ اگر صحیح ہے تو اس کو ایسا کیوں کرنے دے گا لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کیا علماء کرام ہر وقت پڑھاتے رہتے ہیں یا کچھ اور بھی کرتے رہتے ہیں اس کچھ اور کرنے پر کیوں اعتراض نہیں کیا جاتا آخر حضرت بنگوی رحمت اللہ علیہ حضرت تانوی رحمتہ اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانو کی رحمتہ اللہ علیہ کی خانخواہوں میں سے کیا مدرسے بند ہو گئے کہ آباد ہو گئے اب تو اگر دیکھا جائے تو اکثر مدارس انہی کے خلفاء یا ان کے سلسلے کو علماء کرانی کی نگرانی میں چل رہے ہیں بعض صوفی کہتے ہیں کہ ہم جہاد اکبر میں مشغول ہیں ہمیں جہاد اکبر کی کیا حاجت جبکہ بعض لوگ اس کو یہ رنگ دیتے ہیں سوفی کسی کا دل نہیں دکھاتا وہ صلح کن ہوتا ہے اس لیے صوفی کے لیے وہ جہاد کو ضروری نہیں سمجھتے یہ سب شیطان کا دھوکھا اور اصلیت سے ناواقفیت ہے ہر مسلمان کے لیے جن میں سوفی بھی شامل ہے لازم ہے کہ وہ صاحب کرام کے نقش قدم پر چلے پس جب انہوں نے جہاد کیا تو ہم جہاد کو کیوں ترک کر سکتے ہیں جہاد اکبر اصل میں نفس کے ساتھ جہاد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر وقت ہوتا ہے اور کوئی وقت اس سے فارغ نہیں ہوتا جبکہ اسلائی جہاز تو کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن یہ نادان بھول جاتے ہیں کہ اسی جہاد اس گرمی بھی تو یہی جہاد اکبر پورے جوبن پر موجود ہوتا ہے اس لیے اس سے کیوں غافل ہوا جائے کیا نفس کو یہ پسند ہے کہ کیا جائے تو اگر جہاد ضروری ہو اور نفس اس کے لیے تیار نہ ہو تو نفس کی یہ مخالفت ہی اس وقت جہاد اکبر ہوگا اور اس کے تارک نفس اور اس کے تارک جو ہیں وہ نفس سے شکست تسلیم کر چکے ہوں گے جہاں تک صلح کل ہونے کی بات ہے تو کیا سوخی شیطان کا دل نہیں دکھائے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ دشمنی کو لازم کیا ہے پس جب شیطان ہمارا دشمن ہے تو جو شیطان کے پجاری ہوں گے وہ بھی ہمارے دشمن ہوئے اور جہاد انہی کے ساتھ تو کیا جاتا ہے کیا صوفی ملکی سیاست میں حصہ لے سکتا ہے کیوں نہیں بلکہ بات کے لیے تو یہی سب سے اہم بات ہوتی ہے اسلام میں سیاست سے مراد ملک میں اسلامی شریعت کے نفاذ کی کوششیں ہوتی ہیں تو کیا اس کو کوئی غلط کہہ سکتا ہے ملک کی سیاست میں حصہ لینے سے پہلے اپنی اصلاح لازمی ہے کیونکہ اس میں بڑے خطرے ہوتے ہیں ظاہر ہے اپنی اصلاح کے لیے اس کو صوفی بننا ہوگا پس دینی سیاست اصل میں صوفی ہوئی کا کام ہے حضرت مجسانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ حلند رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مفت مامو صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب حضرات اور اس سے اور سارے صوفیاتیں اور اپنے وقت کے بڑے سیاسی رہنما بھی تھے کیا عملیات کا تصوب کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں کوئی تعلق نہیں یہ عوام کی غلط فہمی کہ عملوں کو پیر سمجھ لیتے ہیں اور پیر کو عمل سمجھ لیتے ہیں لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پیر لوگوں کو تعویز وغیرہ دیتے ہیں تو یہ کیسے اگر ایک مولوی صاحب علمی دین کے ساتھ طب کا علم بھی حاصل کر لے تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر مولوی کو طب کا علم حاصل کرنا ضروری ہے بس بعض مشاف نے اگر چند عملیات سیکھے ہوں اور ان کو مخلوق کی خدا کی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہوں تو اس میں نہ تو ان کے تصوف پر کوئی حرف آتا ہے اور نہیں یہ تصوف کا جز لائن فخر کرتا ہے سنا ہے کہ حضرت لاہوری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کے لیے یہ وصیت چھوڑی ہے کہ نہ تو کیمیاح میں اپنا وقت لگائیں اور نہ عملیات میں جی ہاں ہو سکتا ہے یہ حضرت کے تجربے پر موقف ہوگا عملیات میں بعض دفاع نسبت کو نقصان ہو جاتا ہے اور بعض دفاع نسبت ثلب ہو جاتی ہے وجہ اس کی ہے کہ اس میں چونکہ تصرفات ظاہر ہوتے ہیں تو ایک طرف تو لوگ ان کو مشکل کشا سمجھنے لگتے ہیں اور اگر عامل کے ذہن میں بھی اپنی بڑائی بیٹھ گئی تو پھر تو تباہی یقینی ہے حضرت نے اسی خطرے کے پیش نظر اپنے اعداد کو اسے اس روکا ہوگا تو کیا عملیات کا حصول ٹھیک نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ عملیات کا حصول ناجائز ہے ہاں اس کا حصول خطرناک ہے دو وجوہات سے کہ ایک تو اس کا طریقہ حصول خطرناک ہے اور دوسرا یہ جب حاصل ہو جائیں تو ان کا نبھانا آسان نہیں لیکن اگر کوئی اس کو حاصل کرے اور اس کا صحیح استعمال سیکھ لے کہ اگر کسی برے عامل نے کسی کو نقصان پہنچایا ہو تو اس کو اس عامل کے شرط سے بچانا یہ اعلیٰ درجے کی خدمت ہے اور اگر اخلاق کے ساتھ تو اس پر بڑے اجر کی توقع ہے یہ ایک فن ہے جس کا اچھا یا برا ہونا اس کے حاصل کرنے کے طریقے اور استعمال پر منحصر ہے بعض رات تو عملیات کو شرک سمجھتے ہیں تو کیا اس سے بچنا زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے بارے میں فوری طور پر کہنا مناسب نہیں کیونکہ عملیات کے کئی قسم ہیں بعض جائز ہیں بعض ہیں اور بعض حرام ہوتی ہیں وہ عملیات جو جائز ہیں وہ ہیں جس میں نہ تو عقیدت کا فساد ہو نہ اس کا حاصل کرنے کا طریقہ خلاف جا ہو اور نہ ہی اس کا استعمال غلط ہو وہ عملیات جس میں عقیدہ کا فساد لازم ہو اس کا کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے مثلاً بعض عملیات میں ستاروں کا اثر مان دیا جاتا ہے یہ شرک ہے جن عملیات کے حاصل کرنے کا طریقہ شر... شریعت کے خلاف ہو اس کا استعمال غلط مقصد کے لیے تو وہ حرام ہے مثلاً ایسے تعویزات اور عملیات جس میں جنات اور موقعات کی ندا یا استعدہ ہوتا ہے اس کا مضمون معنا سورہ جن کی آیت نمبر چھ سے ثابت ہے بعض الماء ہیں کہ شریعت کا علم جب موجود ہو تو پھر کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے ماشاء اللہ یہ بے سوال ہے اصل میں افراد و تفریح ہوتا رہتا ہے پہلا سوال تصوف کے افراد سے متعلق تھا اور یہ دوسرے تفریح سے متعلق ہے قرآن میں صاف آیا کہ حدمین یعنی یہ متقین کے لیے ہدایت ہے قرآن سے زیادہ شریعت کی کوئی اور کتاب نہیں یہی شریعت کا اولین کتاب ہے اور اس سے تقوی کے بغیر ممکن نہیں تو کسی اور کتاب سے کیوں کر ممکن ہوگا اس سے ثابت ہوگا کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تقوع کا پہلے سے ہونا ضروری ہے ورنہ ہدایت حاصل نہ ہوگی یہی تو, کوئی تو تصوف سے مطلوب ہے یہ دل کا ایک عمل ہے جس پر حدیث شریف تک وہ لے اس کی وجہ یہ کہ تکوا سے دل کا نور حاصل ہو جاتا ہے اور وہ ذریعہ بن جاتا ہے ہدایت کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو قرآن سے ہدایت ہوئی تھی حالانکہ اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں تھے اس طرح کئی کافر قرآن کو سن کر مسلمان ہوئے اور اب تک یہ سلسلہ موجود ہے کیا یہ آپ کی بات کی ترتیب کے لیے کافی نہیں باقی مشکل سوال ہے اللہ تعالیٰ میری مدد کرے میں جواب دے سکوں اصل میں کفار میں بعض پیدائش کی خوبیاں ہوتی ہیں جو دل کی خوبیوں سے تعلق رکھتی ہیں ان کا دل بنا ہوتا ہے لیکن ماحول نے ان کو بگاڑا ہوتا ہے اس لیے کوئی ایسے نشر کی ضرورت ہوتی ہے کے ماحول کو چیر کر سیدھا دل تک پہنچ جائے قرآن میں یہ سب سے زیادہ ہے اس لیے جیسے کسی ایسے آدمی تک مناسب حالات میں قرآن پہنچتا ہے تو اس کے لیے اولین ہدایت کا باعث بن جاتا ہے باقی ان کو مزید ترقیات کے لیے سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے اس چیز نے ضرورت پڑتی ہے جس کا اس کو حاصل کرنا ضروری ہے یہ این ممکن ہے کہ قرآن اس کو مسلمان کرے اور نفس اس کو دوبارہ کافر بنا دے ایسے تو بہت کم لوگ ہوں گے جن کو یہ دونوں روشنیاں حاصل ہوں ایسے میں کیا کرنا چاہیے اول تو یہ بات غلط ہے کہ یہ لوگ کم ہوں گے اتنے بھی کم نہیں الحمد للہ کئی کو دل کی روشنیاں حاصل ہے چاہے باقاعدہ سے رخ دے کر کے یا الحمد کے پاس رہ کر اور کئی سوقیاں کو ضرور درجے کا علم جس سے 24 چوبیس گھنٹے کا عمل کے مطابق کر سکتے ہیں حاصل ہوتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے اگر کسی کو ایک روشنی حاصل ہو تو دوسرے روشنی کے جلد از جلد حصول کی کوشش کریں اور اس دوران ایسے لوگ کی رہنمائی لیتا رہے جس کو وہ روشنی حاصل ہو جو اس کے پاس نہیں امام شاہ رحمت اللہ علیہ جو اس مقصد کے لیے بدبو کے پاس جایا کرتے تھے تو کسی اس رفتار پر یہ فرمایا کہ انہوں نے وہ حاصل کیا جو ہم نے ترک کیا ہے اس کا یہی مطلب ہے اس طرح مجز اللہ علیہ کا یہ محفوظ کی شریع امور میں جنید شبلی کی تحقیق نہیں چلے گی بلکہ ہم امام و حنیف اور امام کی تحقیق حاصل کریں اس کا بھی یہی مطلب ہے کتابوں میں عروج و زوال کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کا کیا مفہوم ہے وہاں تو زوال سے مزید ترقی مراد لیتے ہیں لیکن عام طور پر زوال تنزل ہوتا ہے تصور میں عروج و زوال کا مفہوم تھوڑا سا مختلف ہے. اس لیے ذرا اختیار غور کریں عروج سے مراد پناہ کیسی جس میں سالق اپنی ذات سے نتیجہ کرتے کرتے جلدیاتی اسمائی و صفات کے مشاہدے میں روبت ترقی ہو جاتا ہے ایسے وقت وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس میں مزید ترقی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے مقام پر ہر تعلق سے جدا معاملہ ہوتا ہے بات کو تو انہیں حوالے میں مزید ترقی اٹا کر کے اپنی ذات میں مستغرق کر دیتے ہیں اس سے فرفادی کے سلسلے کو جاری نہیں کرتے بلکہ اس کو اپنے لیے فارغ کر دیتے ہیں بات کو اس سے دوسرے قسم کی ترقی نصیب فرما دیتے ہیں یہ چونکہ اپنے آپ سے تو کٹ چکے ہوتے ہیں اس لیے اپنے نہیں ہوتے لیکن پھر ان کو اللہ کے کر کے مخلوق کی طرف دوبارہ لوٹایا جاتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ اپنے لیے مخلوق کی طرف رجوع کرتے تھے ابی خدا کے لیے مخلوق کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ رجول رجوع للخلق زوال کہلاتی ہے تو اگرچہ صورتاً سوال ہے لیکن ترقی ہے کیونکہ اب اس کو اپنے کام پر لگایا دیا گیا ٹکر کو بکاوی کہتے ہیں سبق کی کتابوں میں صاب اور شکر کا ذکر بھی آتا ہے ان دونوں سے کیا مراد صحو کہتے ہیں ہوش کی حالت کو شکر کہتے ہیں مدوشی کی حالت کو اگر کسی صاحب کا ہوش باقی اور شریعت کے احتام ٹی ہیں تو یہ صاحب سو ہے اور جس طبح حال کی غلط حال کی وجہ سے ہوش کی قیصت نہیں رہی یا شریعت کے قواعد کے خلاف ان سے کوئی عمل ثابر ہوا یا کوئی بات منہ سے غیر مکلف ہونے کی وجہ سے اس پر گناہ تو نہیں لیکن قابل تکلیف بھی نہیں کیا حیات ان لوگوں کی باتوں کو کہتے ہیں جو بات ان سے حالت سکر میں ظاہر شریعت کے خلاف نکلے اس کو حیات کہلاتی ہیں ان باتوں کا نہ کوئی ادوار ہوگا نہ اس پر کوئی گناہ ہوگا لیکن جو کوئی ان کو ہوش میں صحیح سمجھ کر نقل کرے گا تو اگر وہ بات گنا کی تو اس کو گنا ہوگا اور اگر کفر کیے تو اسے کافر ہو جائے گا حضرت مسامر نے سکر یہ یعنی حالت فکر میں الفاظ منہ سے نکالے تھے سبحانی کیا میری اون کی شان ہے حالت افاقہ میں ان کو جب یہ بتایا گیا تو فرمایا میں تو مجوسی ہو گیا توبہ کی اور کلمہ پڑا اب اگر کوئی شخص ہوش طرح کرے گا تو کافر ہو جائے گا عالم خلق عالم مثال اور عالم امر سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات کو مادی اور بعض کو مقداری پیدا کیا ہے ان کو مادیات کہتے ہیں تمام افسان مادی ہے بعض مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ماد اور مقدار سے پاک پہ رکھے ان کو مجردات کہتے ہیں جن میں ارواح انسانی اور لطائف آتے ہیں مادیات کو عالم خلق اور مجردات کو عالم عمر کہتے ہیں عالم مثال ان دونوں کے درمیان ہے جو کہ غیر مادی ہونے میں علم عمر کی طرح ہے اور مقداری ہونے میں عالم خلق کی طرح ہے عالم عمر کیونکہ مقداری نہیں ہوتا اس لیے غیر محدود ہے اور یہ غیر ماضی بھی نہیں اس لیے ماضیت کے ذوق سے پاک ہے اور اس میں قوت زیادہ ہوتی ہے صوفیاء کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مدارات کرتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ ان پر مداہنت کا الزام لگاتے ہیں مدارات اور مداہنت میں اصلاً فرق کیا ہے صوفیاء اس میں کس طرف مائل ہیں جواب سمجھنے کے لیے پہلے مدارات اور مداہنت کا فرق سمجھیں جو حالات کے ساتھ اس لیے نرمی کرنا کہ وہ دین کی طرف آئے یہ آ... یا اہل شر سے اس لیے صرف نظر کرنا کہ ان کے شرط سے ماخوذ رہے یہ مدارات کے لاتے ہیں اور صوفیہ کے خاص اخلاق میں سے کیونکہ صوفیہ اسباب کے معاملے میں تجربے کو زیادہ سامنے رکھتے ہیں کہ فائدہ کس چیز سے ہوتا ہے اس لیے بعض لوگ جو خامخوا مسئلہ پہنچانے کی جوش میں بے وقت کی مصیبت سر لیتے ہیں ان سے تو ان کو نہ ہوتا ہے جن کو وہ مسئلہ بتاتے ہیں اور نہ مسئلہ بتانے والے کو فائدہ ہوتا ہے یہ طریقہ غلط ہونے کی وجہ سے الٹا مخاطف کے بگڑنے کا وبال اس پر آ جاتا ہے صوفیا موقع خطاق میں ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ لوہا گرم ہے تو چوٹ لگاتے ہیں ورنہ انتظار کرتے ہیں عنوان دوستی کا رکھتے ہیں اور مسئلے کا حال آسان کر کے پیش کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم السلام کے ترق پر ہو لیکن لوگوں کی سمجھی کی وجہ سے چھوڑ دیا پھر نرمی چونکہ لوگ کی دین کے لیے تیل حال اور مزارات کی اس کے مقابلے میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے لیے حق بات کرنے سے پیچھے ہو جائے یا غیر حق کو حق کہ مداحن سے یہی سرخیاں اس سے بڑی ہیں کیونکہ پہلا قدم لے ہے تھے یہ نہ ہو تو ہمت کسے کہتے کو کسی طرف اس طرح مشتمی اور یکسوخ کرنا کہ کسی دوسری چیز کا خطرہ نہ آئے اس کو توجہ بھی کہتے ہیں اس کے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں تلوین کسے کہتے ہیں ابتدام سالے کے کلب کے حوالے بدلتے رہتے ہیں کبھی قبض ہوتا ہے کبھی بس کبھی شکر کبھی سو یہ لواز میں سلوک میں تھے اور سب کے ساتھ ہی پیش آتا ہے اس لیے اسے نہیں ہونا چاہیے شیخ کے ساتھ رابطے اور شریر پر عمل تو کوئی خطرہ نہیں بر صرات مستقیم ہرگز کرتے گمراہ تمکین کسے کہتے ہیں دوا میں طاقت اور کثرت ذکر پر استقامت جب نصیب ہو جاتا ہے تو کسی حالت پر فرسالوں کو قرار آ جاتا ہے جس کو اصطلاحی کے میں تمکین دیتے ہیں اس کے بعد ماشاءاللہ اللہ تمام حقوق پورے ہوتے رہتے ہیں اسی کا نام اعتدال ہے اسی توسط کی وجہ سے اس امت کا نام امت وسط ہے کتابوں میں حجابات کا ذکر آتا ہے اس سے کیا مراد ہے آلِ کشف نے فرمایا ہے کہ ہر لطیفہ میں دس ہزار حجابات ہوتے ہیں وہ لطیفہ کالبیہ کو ملا کر کل سات لطاف ہے اس طرح ستر ہزار حجابات ہو گئے بسل شامت اور لذت نفس کا حجاب ہے اور دل کا حجاب غیر حق پر نظر کرنا عقل کا حجاب فلسفہ وغیرہ میں غور کرنا اور روح کے حجاب عالم مثال کے مقاشفات میں غور کرنا ان سب سے آدمی مستغنی رہے مقصود حقیقی کی طرف متوجہ رہے اور غیر مقصود کی نفی کرتا رہے لاہ کی تلوار سے اگر اللہ کی ختم کرتے ہوئے اللہ تک پہنچنا ہے حجابات کے چار مرتبے بتائے جاتے ہیں مرتبہ لاہوت مرتبہ جبروت مرتبہ ملکوت اور مرتبہ ناسوت اس میں مرتبہ لاہوت اور جبروت تو غیر مخلوق ہے جبکہ ملکوط اور ناسوک حجابات ہیں اس میں ناسوط جو عالم انسان ہے اس کو حجابات ظلماتی بھی کہتے ہیں یہ حقیر ہے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی اس لیے سال کو اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا لیکن ملکوز جو کہ نورانی ہوتے ہیں سالک کے لیے زیادہ امتحان کا باعث ہوتے ہیں اس سے بچنا شیخ کامل کے بغیر مشکل ہے لوگ شجرا پڑتے ہیں اس کی کیا ہوتی ہے جس طرح تمام مخلوقات میں شیخ سالک کے لیے سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے اس طرح سلسلہ جس کے زیر واپس کے ساتھ ملتا ہے سالق کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے کیونکہ شیخ کا محسن اس کا شیخ پھر اس کا محسن اس کا شیخ, اس کا اس کا شیخ ہوتا ہے تو جب سہلے اپنا شجرہ پڑتا ہے تو اس کے ذریعے اپنے رب سے محبت و نسبت طلب کرتا ہے جو انتہائی مقبول دعا بن جاتی ہے دوسرے لفظوں میں یہ سلسلہ اس کے لیے ہدایت کا وسیلہ ہے تو یہ سلسلہ اس کے لیے سے مانگنے کا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے لیکن یہ تو وسیلے کی بات آئی کیا ہمارے ہاں یہ جائز ہے جی ہاں توسل بلعمال کے تو سب کا ہیں تو یہ عام ہے توسل بلعمال خود اور توسل بل عمال بس اگر ہم اپنے کے اس تعلق کو جو ان کو اپنے رب کے ساتھ حاصل تھا وسیلہ بنائے تو رب کی طرف سے قبولیت کی کبھی امید ہے اور اس میں عاجزی بھی ہے کہ اپنے امال کو کچھ بھی نہیں سمجھا آپ کا شجرا کیا ہے کئی طرح سے ایک ان میں سے جو مختصر ہے وہ دیا جاتا ہے اس میں سلسلہ حضرت حاجی امداد اللہ معجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہو چکا ہے بعد میں امداد اللہ موجود مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف حضرت سے سلسلہ چلا ہے جن حضرات سے بھی سلسلے چلے ہیں ان کے نام پر اپنے اپنے شہروں میں آتے ہیں اختصار کے لیے اور عوام کی آسانی کے لیے صرف حاجیزہ رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر کا سلسلہ یہاں پر دیا جاتا ہے بہر امداد حضرت عبد الرحیم ابد ابدیم کی ولیم ہم محب اللہ شاعر بو سعید ہم نظام الدین جلال و ابدوس احمدی ہم محمد عارف و ہم عبد ابد حقشی جلال شمس الدین ترک و علاؤ کو علادین فریدو جو دنی قطبیندین عثمان و, و, و شریف ہم بم ابو یوسف محمد احمدی وہ سے ہاکو ہم بمم شادو ہو میرا نام ور ہم ہو ابن ادم ممفز مرشدی آپ دے واحد عام حسن بکری علی فخر سعید القین فخر بشرا نبی پاک کل کل بھی مراتو اصلی غیر خیش بہر ذاتی خود شفائن دہز امراضی دلی کسی کو مختصر انداز میں تصوف کے بارے میں کوئی بتانا چاہے تو اس کو کیا بتانا چاہیے تصوف امراض قلب کو دور کرنے کا طریقہ ہے جس کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اس کے لیے شریعت کے ظاہر پر عمل کرنا ایک لازمی امر ہے اس میں کچھ فضائل حاصل کرنے ہوتے ہیں مثلا صبر شکر رضا تو اخلاص تفتیذ خدا اور اس کے رسول کی محبت اور رضا جیسے تکبر اجبر یا دنیا کی محبت حسد کینا بودھ گمانی وغیرہ کو دور کرنا ہوتا ہے اس سے بندہ بندگی حاصل کر لیتا ہے اور حق اس کو قبول کر لیتا ہے جس کو نسبت اور وصول کہتا ہے اس کے دو قسم کے ذرائع ہیں ایک مجاہد ہے جو نفس کے خواہشات کو تکلف کے ساتھ کنٹرول کرنا ہوتا ہے جس میں کم کھانا کم سونا کم بولنا اور ناجن سے کم ملنا جلنا دوسرا فائلہ ہے جس میں کچھ ایسی ترکیبیں جس سے انسان کے اندر چپی ہوئی قوتیں ظاہر ہو جاتی ہیں ان میں ذکر مراقبہ اور شغل سے رستے ہیں ان کے علاوہ کچھ ذرائع ایسے جن سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نقصان کا استعمال زیادہ ہے ان میں تصور شیخ اس کے اور سما وغیرہ کا فکراتا ہے تو, تو بعض ایسی چیزوں سے واسطہ پڑتے جن کو حاصل کرنے اور حاصل نہ ہونے پر اختیار نہیں ہوتا لیکن میں بعد میں ضرور ہو سکتا ہے بعد میں ضرور نہیں ہوتا جن میں ضرور کا احتمال ہے اس میں سکر کے ساتھ باد الوجود کرامت و مشاہدہ کے بارے میں لکھا گیا ہے اور جن میں ضرور نہیں ان میں بجر صالحہ عجاب دعا الحام پناہ بقا شکر کے بغیر بادت الوجود اور فراست کے بارے میں لکھا گیا ہے کچھ ایسی چیزیں جن سے ساری محنت پر پانی پڑ سکتا ہے ان میں حسن پرستی سمراج کو حاصل کرنے میں جلدی مچانا تو سن سنت کی مخالفت اور شیخ کی مخالفت کا بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انمور سے بچنے کی توفیق فرمائے الحمد للہ